وإذا اردنا ان نهلك قريه ما مرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا فقال الله تعالى واصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم سيدنا <تصفيق> <تصفيق> الاسم سلمان بزرگ عزيز وهي الله كلام حلیم خبیر بصیر حکیم رحیم ذات کی طرف سے ہے یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے جس ذات نے بھیجا ہے وہ بڑی باخبر ذات ہے بڑی بصیر ذات ہے بڑی قدیر ذات ہے بڑی حکیم ذات ہے اس نے اپنے کلام میں قوموں کے عروج اور پستی کامیابی اور ناکامی اور عزت اور ذلت کے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں وہ بڑے مستحکم ہیں وہ بڑے مستحکم ہیں وہ اپنے نتائج پورے دیا کرتے ہیں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آیا کرتی اللہ نے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فرمایا قوموں کے عروج کا ترقی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اس کے اسلحاف بھی بتائے ہیں اور اس کا طریقہ اور اسلاب بھی بتلا چکے ہیں فرمایا جب قوم پستی کی طرف جاتی ہیں اور ہماری نظر رحمت اور نصرت ان سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ ادا ان انلکا قریت امرنا مترفیحہ فب صکوفی حاف قلِ حلقول فدم مرنا تدمیرہ جب کوئی قوم اکثریت میں کثرت کے ساتھ فسک وجور میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ کی اس پر حجت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور وہ قومیں اور وہ نسلیں اور وہ علاقے نیست و نابود ہو جایا کرتے ہیں ویدہ ان انہ لکھا قریت امرن مترفیہ ففاثکوفیہ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگ صاحب حیثیت لوگ خوب مستیاں مچاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں فدم مرنا تدمیرہ پھر اللہ کی طرف سے پکڑاتی ہے ماضی میں بھی ایسا ہوا بڑی قومیں آئیں جنہیں اپنی صنعت پر حرفت پر کاشتکاری پر اپنے فنون پر اپنے معلومات پر بڑا ناز تھا اپنی صحت پر اپنے زندگیوں پر اپنی حکومتوں کے استحکام پر اپنے نظام پر انہیں بڑا اعتماد تھا لیکن جب ان کے اندر یہ سبب پایا گیا کہ ان کے یہاں کو فجور عام ہو گیا حلال حرام کی تمیز مٹ گئی صحیح غلط کا فرق ختم ہو گیا ظلم رواج پر گیا نا انصافی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ان کا سارا مستحکم نظام مضبوط حکومتیں بہترین معیشت اعلی درجے کی صنعتیں سب دھری کے دھری رہ گئی وینا کا مرنا مترفی ہفوفی ہکا علیہ حلقل فدم مرنا ہے تد تَدْمِيرًا کوئی نہیں بچا جب کسی قوم میں فسق و جور کی کثرت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی بیر آواز لاٹھی سے جو اب تک تھمی ہوتی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا فدم مرنا ہے بستیوں کے بستیاں قوموں کے قومیں ملیاں میٹ ہو جاتی یہ اللہ کا ایک نظام ہے جب فسق و فجور کی کثرت ہوتی ہے جب عمومی طور پہ قوم پستی کا شکار ہوتی ہے اخلاق سے گری ہوئی زندگی گزارتی ہے تو اس پر آنے والے حکمران اور آنے والے لوگ اس سے زیادہ پستی کے حامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ گندے اخلاق اور اس سے بڑے ظالم اور جابر ہوتے ہیں یہ اس قوم پر عذاب کی ایک شکل ہوتی اللہ کی طرف سے حتم السلۃ وسلم نے اللہ سے عرض کیا اللہ تو ناراض ہو کیسے پتہ چلے گا تو راضی ہو ہمیں کیسے پتہ چلے گا فرمائے جب حلیم لوگ تمہارے ذمہ دار بن جائیں تمہارے امور کے قومی ذمہ داریاں حلیم لوگوں کے پاس جن کے دلوں میں تمہاری خیر خائی اور ہمدردی ہو ایسے لوگوں کے پاس تمہاری قومی ذمہ داریاں آ جائیں اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور موسم کے مطابق جب تمہاری زمینوں کو بارشوں کی ضرورت ہو آسمان سے بارش آنے لگے تو سمجھ لو آسمان والا رب تم سے راضی ہے اور جب تمہارے گرے ہوئے لوگ بدترین ظالم جابر قسم کے لوگ ان پر قومی قومی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہو جائیں اور تمہارے لیڈر قاتل اور بدین بن جائیں اور بے حیا لوگ تمہارے قوم کے وڈیرے بن جائیں اور تمہارا تمہاری دولت بخیلوں کے ہاتھ میں چلی جائے اور بارشوں کے موسم میں بارش نہ آئے اور جب سونے کی بوند بھی کاشتکار کو اچھی نہ لگے وہاں بارشیں ہو جائیں تو سمجھ لے آسمان والا رب ہے تو جب قومی امور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں جن کے دلوں میں قوم کی شفقت خیر خائی نہیں ہوتی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے لیکن یہ عذاب اسی وقت آتا ہے جب عمومی طور پہ قوم میں فسق و فجور عام ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں اس قوم میں کھلے طور پہ ہونے لگتی ہے اور قوم کے اندر بھی اپنے اپنے حدود کے اندر رب کی بغاوت نافرمانی فرمانی شروع ہوتی ہے تو اللہ ایک عذاب بھیجتا ہے پھر اس پر اللہ کی طرف سے اور پکڑ آتی ہے اور ظالم بھی زیادہ دن تک نہیں جی سکتا کتنے دن جیے گا بڑے بڑے یہاں کے فرآن زمین پہ آئے اور ابو جہل دنیا میں نمودار ہوئے جن کی گردن میں سریہ تھا کبھی جھکتی نہیں تھی لیکن اللہ کی پکڑ آئی عبرت کا نمونہ بنا کون کتنے دن تک رہے گا اللہ کا نظام یہی ہے پھر اللہ کی ناراضگی کی شکلیں آتی ہیں لیکن اللہ نے ساتھ یہ بتایا کہ جب قوم فس کو فجور سے توبہ کر لیتی ہے اور اللہ کی رسی کو تھام لیتی ہے اللہ کی رسی کو تھام لیتی ہے جس کی شکل قرآن بھی ہے جس کی شکل اسلام بھی ہے جس کی شکل دین بھی ہے جب اسے تھام لیتی ہے سبحان اللہ پھر اس پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی جسم کے اندر سے روح نکل جائے جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو یہ لاشا اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتا جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو یہ لاشا انسانی ڈھانچہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اس کے اعضا اور جوارح بکھرنے لگتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے سڑنے لگتے ہیں گلنے لگتے ہیں اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں روح نکلا تو اب اس جسم کی حفاظت مشکل ہو گئی اس کے اعضا اور جوارح کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا اس کے اعضا اور جوارح بکھرنے لگے پھر ایک ارت سڑنے لگتے ہیں گلنے لگتے ہیں منتشر ہونے لگتے ہیں ایسا ہی ہے میرے عزیز و امت مسلموں کے لیے اس امت کے لیے اسلام روح کی حیثیت رکھتا اسلام روح کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر یہ روح اس کی اندر سے نکال دی جائے تو یہ بکھرنے لگ جائے گی اور ایک وقت آئے گا سڑنے لگ جائے گی اور جب سڑنے لگ جائے گی تو یہ پھر منتشر ہونا لگ جائے گی یہ روح ہے اس کی اسلام دین قرآن اس کی زندگی کا روح ہے اس کی معاشرے کی روح ہے اس کے گھر کی روح ہے اس کی سوسائٹی کی روح ہے اس کی زندگی چوبیس گھنٹے کا اسلام روح ہے اگر یہ اس کے گھر سے نکال دیا جائے کبھی اس کا گھر نہیں رہ سکتا اکٹھا کبھی اس کی سوسائٹی نہیں رہ سکتی اکٹھی کبھی یہ قوم اکٹھی نہیں رہ سکتی کبھی یہ ملک اکٹھا نہیں رہ سکتا کبھی یہ سوبہ یہ شہر اکٹھا نہیں رہ سکتا میں ملک دور کے بعد صوبہ دور کے بعد شہر دور کے بات خاندان دور کے بات اگر یہ روح نکال دی جائے تو گھر اکٹھا نہیں رہ سکتا گھر بھی اکٹھا نہیں رہ سکتا اس لیے کہ جسم سے روح نکال دی جائے تو صرف ٹانگیں نہیں جدا ہوتی ہیں, ہاتھ نہیں جدا ہوتے بلکہ یہ الگ ہونے والے بھی یہ بھی سڑنے لگتے ہیں اور ان کی بھی جسم ان کا حصے بھی بکھرنے اور منتشر ہونے لگتے ہیں روح جو نکل گیا اب کوئی چیز اسے سنبھال نہیں سکتی نہیں سنبھال سکتے اس لیے اللہ نے اس کی ترقی اور اس معاشرے کی ترقی اور مسلمان قوم کی ترقی کا راز یہی بتا واپس تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ اسلام دین قرآن اسے مضبوطی پہ پکڑ لو یہ ہے تمہاری ترقی کا راز تم اس پہ رہ کے ترقی کر سکتے اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے جتنے ذرائع ہیں اس کے علاوہ میرے عزیز ہو وہ سب مسلمانوں کو منتشر کرنے کے راستے ہیں دلت اور پستی کے طرف لے جانے کے راستے ہیں راز ایک بتایا ہے جو اس انسانیت کا سب سے بڑا خیر ہے اللہ کریم اور راز جس نے بتایا ہے وہ انسانیت پر سب سے بڑا مہربان ہے اس اللہ کا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس قوم کی ترقی اس قوم کی کامیابی کا راز یہ بتایا ہے کہ اگر تم ترقی اور خوشی چاہتے ہو خوشحال زندگی چاہتے ہو اور کامیاب زندگی چاہتے ہو اور محبت اور الفت اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر امانت اور دیانت हाँ? اور تمہارے معاشرے کے اندر انصاف اور تمہارے معاشرے کے اندر احسان احسار کے جذبات زندہ ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے یہ روح اسے زندہ کرو اس, اس معاشرے میں اسلام کے یہ روح زندہ کر لو تب ہاتھ بھی حرکت کرے گا اور ہاتھ کی انگلیاں بھی حرکت کریں گی ہاں اور پاؤں بھی حرکت کرے گا اور پاؤں کی انگلیاں بھی حرکتیں کریں گی روح ہی نہیں ہوگا تو انگلیاں کیا حرکت کریں گی ٹانگ بھی حرکت نہیں کرے گی پورا بازو بھی حرکت نہیں کرے گا میرے عزیزوں یہ ساری انسانی صفات اور انسانی خوبیاں انصاف ہمدردی احسان ایثار یہ سارا حسن اسلام کے روح کے ساتھ وابستہ ہے اسلام کے روح کے ساتھ وابستہ ہے اگر یہ رہے تو مسلمانوں کے اندر پھر وہی ترقی ہو سکتی ہے اور اللہ اللہ نہ کرے میرے عزیزوں کوئی کوئی بدقسمت یہ سمجھتا ہے کہ سیکولر نظام اور بے دینی کا نظام اور جسے کہیں کہ آزاد زندگی یہ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ہے تو سچ عرض کر رہا ہوں یہ اسلام کا بھی دشمن اس قوم کا بھی دشمن اس, کا بھی دشمن اس ملت کا بھی دشمن اس ملک کا بھی دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اس ملک کی کوئی حفاظت کی شکل یا اس قوم کی ترقی کی کوئی شکل یا اس امت مسلمہ کی کامیابی کے شکل اسلام کو چھوڑ کر کوئی سمجھتا ہے تو در حقیقت وہ اسلام کا نہیں کافروں کا دوست اور مسلمانوں کا حقیقی دشمن ہے اس لیے کہ محمد اللہ اس امت کا سب سے بڑا خیر خواہ اور سب سے بڑا قائد اور سب سے بڑا جسے کہیں کہ اس امت کا بر پر مہربان اس نبی نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اس امت کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے اندر اسلام کی روح تر و تازہ ہو جائے اسلام کی روح تر و تازہ ہو جائے اور یہ روح نکال دو پھر اس اس کو کوئی چیز اکٹھی نہیں کر سکتی یہ فرقہ واریت اور یہ عصبیت اور یہ گلی کوچوں میں قتل و غارت اور یہ ظلم اور استعداد کی ساری شکلیں العظیم صرف اس لیے ہے کہ آج معاشرے کے اندر سے اسلام کی روح ختم ہوتی چلی آ رہی اسلام کی روح ختم ہوتے چلی جا رہی جس کی نحوست ہے کسی کی جان مال عزت عابر و محفوظ کسی کی جان مال عزت عابر و محفوظ خرمی رزیزو باہر کے ڈاکو اپنی جگہ پر جب گھر کے اندر سے بھی یوں روح ختم ہوتی ہے کہ گھر کے بھیدی ڈاکو بن جا کرتے ہیں گھر کے افراد چوری, چوری کرنے لگتے ہیں جو گھر کی اندر نمک کھاتے ہیں وہ بھی اس کو وہ بھی گھر کے چور اور ڈاکو بنتے نمک کھانے والے ہاں گھر کا نمک کھانے والے جب رو ہی نہیں رہے گی میرے عزیز تو سچ ارض کر رہا ہوں پھر اس انسانیت کی زندگی میں کبھی, انسان, کبھی انسانوں کی زندگی میں انسانیت نہیں آ سکتی اس کا ایک ہی راستہ اس لیے اللہ کریم نے بتایا وہاں پہ بحب اللہ ہی اپنے اندر روح پیدا کرو اس کے ہوتی ہوئے تمہارے اندر ایک نئی زندگی ہوگی اور ساتھ اللہ نے فرمایا وکن تم علا شفا حفرنار و تم الا شفا حف رتم میننار اور جب تم اس روح سے خالی تھے تم تو جہنم کے دروازے پہ کھڑے تھے کنارے پہ کھڑے تھے آگ کے کنارے پہ تباہی اور بربادی پہ تم کھڑے تھے وَكُنتُمْ عَلَى شفا حفر مینار تم تو بالکل تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے لیکن جیسی تمہارے اندر یہ تازگی اور یہ روح آتی چلی گئی تمہاری کایا ہی پلٹ گئی تمہاری کایا ہی پلٹ گئی تم پہلے کیسے نہ رہے تمہارے اندر انسانیت کے وہ جوہر نظر آئے کہ زمین و آسمان نے ایسی مخلوق دیکھی ہوئی نہیں اللہ کے فرشتے تمہارے اس انسانی جوہر پر رش کرنے لگے یہ انسان ہوتے تمہاری پہلی حالت یہ تھی وکن تم اللہ شفا خفا تم بالکل تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے لیکن اسلام کی اس روح نے تمہاری کا تمہارے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا سبحان اللہ کہاں وہ بچیوں کو زندہ زندہ درگور کرنے والے اور کہاں جو باری پانی کے باری پر اور اونٹ کے باری پر اور گھوڑے کے آگے پیچے غارت کا ایسا نشہ ان پہ چرتا کہ انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جا کرتے تھے ڈھیر لگ جا کرتے تھے وہ انسانوں کی جانوں کے عزتوں کے آبوں کے محافظ بن گئے ایسے محافظ بن گئے لیکن عزیز ہو یہ حسن آیا کیسے یہ کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کی تو اللہ کا کلام تو یہی بتا رہا کہ وہ دولت اسلام تھی وہ دولت اسلام تھی جس نے ان کی زندگی کایا پلٹ دی تمہارے عزیز و آج ہم جس پستی اور ذلت کی طرف جا رہے ہیں اور جن خطرات سے آج ہم جن خطرات کے آج ہم شکار بن چکے ہیں اگر اس سے کوئی نجات کی شکل ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ ایک ہی شکل ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز سے شروع کریں اپنے اپنے دائرہ اختیار سے شروع کریں جہاں آپ کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے وہاں سے شروع کریں جہاں آپ کا اختیار اور جہاں آپ کی بات مانی جاتی ہے وہاں سے آغاز کریں سب سے پہلے میں اپنی ذات سے آغاز کروں کہ میری زندگی کے اندر یہ ایمان اور اسلام کی روح زندہ ہو جائے. اور ہر کے ہاتھ میں اور فلا کا جھنڈا ہے, لیکن ہی یہ ہے کہ وہ ہر شخص دوسرے سے آغاز کرنا چاہتا ہے اسلام تو رہنمائی یہ کر رہا کہ آغاز اپنے گھر سے اپنی دکان سے اپنی دفتر سے اپنی فیکٹری سے اپنی زندگی سے یہاں سے آغاز کرو جب یوں کرو گے تو کم از کم ایک آدمی تو غلط صحیح ہو گیا ایک گھر تو غیروں سے ایک ہزاروں میں صحیح ہو گیا پھر چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ خیر بہت تیزی سے پھیلے گی اور صرف تذکرے رہے تبصرے رہے اور دوسروں پہ نظر رہی اپنا من بھول گیا تو اصلاح نہیں ہونی اصلاح نہیں ہونے تو میرے عزیز کامیابی کا راستہ اور ترقی کا راستہ یہی ہے کہ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم سچی نیت سے سچی عظم کے ساتھ, سچی ارادے سے اسلام کا یہ خوبصورت راستہ اسے پورے طور پہ اپنانے کے لیے عزم کریں اور اس روح کو زندہ کریں اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اسلام کے روح یہی وہ روح ہے جس کے جسم کے ہوتی ہوئی ہاتھ بھی جسم کے ساتھ رہتے ہیں اور پاؤں بھی جسم کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے جسم کے دیگر اعضا بھی حرکت کرنے لگتے ہیں سچ عرض کر رہا ہوں یہی اسلام کی وہ ہے جس کے بدولت بیوی بھی شوہر کی رہتی ہے اور شوہر بھی بیوی کا رہتا ہے اور بیٹی بھی ماں کی رہتی ہے اور بیٹا بھی باپ کا رہتا ہے اور بھائی بھائی کے اندر بھی اخوت ہوتی ہے اور پنجابی اور مہاجر بھی بھائی بن جا کرتے ہیں اور بلوچ اور مہاجر بھی آپس میں بھائی اور محبت کے رشتے قائم کر لیا کرتے ہیں اور سندھی اور جسے کہیں کہ پنجابی کے درمیان بھی اخوت کا رشتہ قائم ہو جا کرتا ہے یہی وہ اسلام کی روح ہے جو مسلم امت مسلمہ کو ایک کر دیا کرتی ہے ایک لڑی میں پرو دیا کرتی ہے دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسے حرام کھلا دو اور اس کے گھر سے حیا نکال دو اسے حرام کھلا دو اور اس کے اندر سے حیا اور غیرت نکال دو تاکہ جب یہ روح ہی نہیں رہے گی یہ قوم کبھی اکٹھی نہیں رہے گی اس لیے اس نے ہر گھر کے دہلیز پہ ہر تعلیمی ادارے کے اندر ہر سیاسی اور غیر سیاسی جلسے اور اجتماع کے اندر مرد عورت کو ایسا اختلاط میں مبتلا کر دیا بہ ہم ایسا اکٹھا کر دیا کہ اس مسلمان قوم سے غیرت کا نام ہی بھول جائے قوم غیرت اور حیا ان کا کھوٹا سکہ بن جائے یہ وہ اسلام کے روح مارنے کی سازش ہے کہ یہ لکمائے حرام کھائے اور حیا اور غیرت سے معروف ہو کبھی اس کے اندر اسلام کی روح تازہ ہی نہ ہو سکے اور جب یہ تازہ نہیں ہوگی تو اس کے دشمنوں کو اس کو شکار کرنا آسان ہو جائے گا اور اس ملک کے اندر اسے کھیلنے کا کھلا میدان ملے گا جب چاہے کسی کو توڑ لے جب چاہے اس قوم کے خلاف سادش کرے اور جب چاہے اس کے خیرخوان کو بدخواہ اور بد کرداروں کو اس کا خیرخواہ بنا کر پیش کر دے یہ سب آسان ہو جائے گا جب اسلام کی روح اس کے اندر سے ختم ہوگی طب جی و وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی اسلام کے روح کو پھر زندہ اور تازہ کیا جائے تاکہ یہ ملک اور ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ ہر قسم کی سازشوں سے گندگیوں سے محفوظ رہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سن سدا عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخر دباؤ الحمدللہ